اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فامبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تميتوا شجرها ايلہوم ما اللہ بل هم قوم یعدلون کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسایا جس سے اس نے ہرے بھرے سرسبز باغات پیدا کیے اور ان باغات کے درختوں کو پیدا کرنا تمہارے بس کی بات نہ تھی تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود برحق ہے بلکہ یہ لوگ انتہائی نا انصاف قوم ہیں محترم سامعین کرام یہ صورت النمل ہے سورت النمل سورہ نمبر 27 ہے اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 60 یعنی 60 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تین برگزیدہ نبیوں کا ذکر کیا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا صالح علیہ السلام کا ذکر کیا لوت علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان تینوں نبیوں کی جو حالات جو ہیں اس کو مختصر طور پر اس لیے ذکر کیا تاکہ مشرقین مکہ کے سامنے اس بات کو واضح کیا جا سکے کہ اللہ کے جو انبیاء اس روئے زمین پر گزرے ہیں اور ان کی مخالفت میں جتنی بھی قومیں رہی ہیں تو انبیاء کو اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیشہ کامیاب کیا ہے ہر مصیبت کے وقت اللہ تبارک و نے نبیوں کو اپنا سہارا دیا ہے اور نبیوں کو ہمیشہ سرخرو کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین چاہے وہ جس قوم کے بھی رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نست و نابود کر دیا ہے اسی واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں نبیوں کا ذکر کیا اور اس کے وقت حالات کا ذکر کیا ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یعنی صورت النمل آیت نمبر ساٹھ اور اس کے بعد کم سے کم پانچ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و نے اپنی وحدانیت کے اوپر اپنے تنہا معبود برحق ہونے کے اوپر اپنے تمام کائنات کے رب ہونے کے اوپر اور تنہا خالق کے کائنات ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دلیلے دی ہیں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں ان چار پانچ آیتوں کے اندر جن میں سے اکثر دلیلیں ایسی ہیں جن کو مشرقین مکہ مانتے تھے یعنی مکہ کے مشرقین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنایا وہ لوگ اکثر دلیلوں کو مانتے تھے اس کا اعتراف کرتے تھے یہ تمام دلیلیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ کے اندر دلیل بیان فرما رہا ہے امن خلطما وات ولاف و انسما امان فہم بتنا بھی ہداقا تباہجہ ماں کانا لکمن تم بت شجرتا شجرتا شجرہا کہ کون ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے علاوہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا تو اس سے ہرے بھرے سرسبز باغات پیدا ہو گئے اور ان باغات کے اندر جو درخت جو پودے جو چارے نکلے اور اگے ان کو اللہ کے علاوہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم اس کو پیدا کر دیتے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ صرف اللہ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کو مشرقی نے مکہ بھی مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والا ان شا الطم منخلق سما ہوا تھی عرض اللہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس پیدا کیا یقین اللہ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا کلب السماوات عظیم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین کے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ تو مشرقین مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ وہی سوال یہاں پر دہرا رہا ہے کہ ام من خلا کا سماواتی کیا کوئی ایسا معبود ہے جس نے آسمان کو اور آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وانزرل علیکم من السماء ما اور آسمان سے پھر بارش برسایا اسی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قران کریم کے اندر سورہ انکبوت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ولا ان سالتھ من نزل من السماء ما فاحیا بہ الارض بعد موتھا اپن سے پوچھئے کہ اسمان سے بارش کون برساتا ہے جس بارش کے برسنے سے بنجر زمین ہریالی ہو جاتی ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے کون تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ یعنی مشرقین مکہ کو یہ بات معلوم ہے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک وطالعہ ہے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان سے بارش اللہ تبارک وطالعہ برساتا ہے جس بارش کے برسنے سے زمین کے اندر وہ پانی جذب ہوتا ہے زمین کے اندر جو قوت رویدگی ہوتی ہے جو اس کے اندر سے پیدا ہونے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بالکل تیار ہو جاتی ہے اور اس کا بھی سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے اور پھر وہاں سے بے شمار قودے، پیڑ جھاڑ طرح طرح کے چارے اگتے ہیں طرح طرح کے غلے اگتے ہیں جس کو تمام مخلوقات کھاتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کائنات کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے روزی کو وہاں تک پہنچنے کا جامع انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے صرف انسان جو ہے جو لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں جو اس زمین کے اوپر ہے ان کی روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہے اور انسان کو چھوڑ کر کے جو دوسری مخلوقات ہیں اور ان کی جو قسمیں ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں تک ہے پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات الگ ہے زمین کے اوپر رہنے والے مخلوقات الگ زمین کے اندر رہنے والے مخلوقات الگ ہیں آسمان کے اوپر اڑنے والے مخلوقات الگ ان تمام مخلوقات کی روزی کا انتظام اس رب نے کیا ہے سب کا انتظام اس رب نے کیا ہے ہر ایک کو اس کی روزی اس کے وقت پر اللہ تبارک و تعالی اس تک پہنچا دیتا ہے ہر مخلوق کو اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ کون ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور کون ہے جس نے آسمان سے بارش کو برسایا اور اس بارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرے بھرے جھاڑ درخت پیڑ پودے غلے اور چارے پیدا کیے جس کو انسان جانور اور تمام مخلوقات کھاتے ہیں الحم اللہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے سب چیزیں تو اس نے پیدا کی سب چیزیں تو اس نے پیدا کی اور مخلوقات کی روزی روٹی کا بھی انتظام بھی اس نے ہی کیا تو یہ جو عبادت ہے جو انتہائی آجزی ہے انکساری ہے تزل تزلل ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے الاحم اللہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معمود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلہم قوم قو بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو انتہائی نا انصاف ہے یہ جو انسان ہے یہ ایسی قوم ہے جو انتہائی نا انصاف ہے یہاں پر یعدلون یعدلون کا جو لفظ ہے یہ عدل سے ہے عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری برابر کا بدلہ دینا اور عدل کا دوسرا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا لیکن یہ جو عدل ہے یہ عربی ڈکشنری کے اندر ایسا لفظ ہے جس کے مختلف معنی یعنی یہ بھی ہے اور اس کا ٹھیک الٹا بھی ہے یعنی عدل کا مطلب انصاف کرنا بھی اور عدل کا مطلب نا انصافی کرنا بھی یہاں پر اصل اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جب زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جتنی مخلوقات اس روز زمین کے اوپر ہے سب کو پالنے والا اس کی پرورش کرنے والا تمام حادثات سے بچاتے ہوئے اس کی عمر کو مکمل کرنے والا اور ان تمام کی روزی روٹی کا مکمل انتظام کرنے والا اللہ تبارک وطالعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنانا یہ انتہائی نا کی بات ہے اور یہی چیز انسانوں کی جماعت کر رہی ہے اللہ نے فرمایا بل ان کو اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے اور ربوبیت عامہ کا انتظام جب رب نے کیا ہے تو رب کو چھوڑ کر کے اس کے برابر میں دوسرے معبود کو مقرر کرنا یہ تو بڑی ہی نا کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور زمین آسمان سے بارش برسانے والا اور اس سے زمین کو ہرا بھرا حر کرنے والا اللہ ہے تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا توحید پرست بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے والا بنائے ہماری توقید کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالص بنائے ہمارے توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی آمیزش سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے خالص اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے مومنین کے سپ میں شامل فرمائے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے آمین یا رب العالمین اور مالینہ اللہ البلاغ المبین